صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملتا ہے. آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیا سے تھے آپ کے پردادہ کا نام امیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام ہاشم تھا امیا حاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے پریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا اسی طرح بنو حاشم کے ذمہ کعبے کی نگرانی کا کام تھا گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے عثمان غنی کے والد اففان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا یہ نکاح حجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اس کے دو مہینے بعد ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی حجرت کے تیسرے سال شبوال کے مہینے میں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 بن مسود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے صرف اروا بن مسود نے سے کہا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کیسرو کسرا اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں اللہ کی قسم جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے ساتھی اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں میں کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے آپ کے ہاں جب کوئی بات کرتے ہیں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 چھ صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا ان چھے صحابہ کے نام ہیں عثمان، علی طلحہ عنہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے یکم محرم کو وفات پائی اس کے بعد دو دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی آخر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 ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو پرانے پاک کی ایک پر جمع کر دیا حرم شریف میں توسیع کروائی ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا مسجدوں میں خوشبوں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے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 تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ اللہ بن سبا تھا یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا اس نے پرہیزگاری کا لباس سوڑ رکھا تھا لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ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 اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا کوئی بات نہ مانی خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت اثر تقاریر کی انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے